شرکاج جن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو خلق اہم خلق بنی نا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سے لگ لیا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طویل طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شہر لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہے انسان بھی مخلوق ہے جاللہ شرکال جن نا انہوں نے شریک بنا دیا جنات کو اللہ کے ساتھ وہ خلق اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خلق و لہ بنی وہ بنا تم <تِن> اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت وزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالی کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علم صنعت ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحا نہ ہو اتام وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے بلی اس سما واطم یہ لفظ آ کا سورہ بقرہ میں کریشن ایکس نہیں لو ادم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے ادم محض سے انا یا کنو لہو والد اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تک لہو صاحبہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جوڑو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وہ خلق اکل شعین <شَائِن> اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے بحا بے کل نشعین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں ہے ظال کو ملو وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجیے کہ چونکہ جو یہ مشرقین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات سے کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منفر تو وہ نہیں تھے ظاہر تم علواہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ, وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کو بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخشیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراح الورا ہونا اس کا بے کل علیم علیب ہونا اس کا بے اعلیٰ کل شعین قدیر ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے ظالق اللہ رب کو وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق کو کل شعین وہ ہر شے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہ الا کل شعین وکیل اور وہ ہر شہ کا کار وہی ہے کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں لا تتخذو من مندونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدمت ابسار وہ ہوا ید افسار وہ لطیف القبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں؟ لطیف وہ اتنا لطیف, ہے، اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تجرک ابسار وہ ہوا یوج رکل وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے تو جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دوسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہنستی ہے چناتے شب میں میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور یرا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت موسا نے جب استدعا کی تھی رب عرونی اندر الیک کہہ دیا گیا تھا لد کرا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تجنے کو لبسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ لبسار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہ لطیف القبیر کب جہاں کم بسا دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے ومن افسرا فل نفس ہی تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فل نف سے ہی ممن اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کی وجہ سے اس کا پر آئے گا ومانا کم بے حفیظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تمہارا کوئی تمہاری طرف سے جواب دے نہیں ہوں بدال کا نصدف اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں بھلے یقول درستہ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا دراصل لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وختی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درست تھا نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضمو ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی بولے ڈبی نہ ہوں بولے تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں یہ تب معاوریہ علم کے اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی مساکت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن بکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاخ یہ خطاب جو ہے کیونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تعویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے کزا جال ناکم امت اب وسطا علق و یقور شہیدہ پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آئے تھے پانچ دفعہ یا یو نظین امنو یا یو نظین یا یو نظینا یہ کہ آپ کو اتنی لبی لبی میں ملے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے سیزے میں رب ایک پیروی کرو اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا ندیل مشرقین اور مشرقوں سے ذرا کنارا کشی کیجیے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجیے ولاش رکھ اگر اللہ چاہتا تو اشرک نہ کرتے اگر اللہ کو جب ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالنا تال عمیظہ اور دیکھیے اے دبی ہم نے آپ کو اوپر پر داروغ نگران ذمے دار ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انضر میں ہی ذکر میں ہی بخشر میں ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تصکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ فضکر ان نما انتہر لشت علیہ یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر ڈارو کا رہیے بمان تعلیہ وکیل بلا تصب النزین یدول اللہ یصب اللہ ادبم غیر علم اب یہاں مسلمانوں سے کتاب ہے لیکن دیکھیے ندین آمن خاص ہے قرآن کے اسلوک کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں ذریع شروع کر دے لات اور عزا اور مناد کو کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خام خواہ وہ جوش میں آ کے غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتہار نہ کرو ولا تصب النجیم ہے بٹ گالیاں دو یا برا والا کہ پکارتے ہیں اللہ کے سواسب اللہ تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر, آ کر بغیر علم کے کزال کا سید کل امتن عمل اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگر نہیں. ہمارے آباؤ اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انظار کرو تمشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالن ملوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو مرا بلا کہنا نہیں سما علا رب ہی مرجے ان کے ربھی رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر بے بیمار کارو یا عملوں کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے وہ اکث بلّاہ جہاں اور وہ قصبے کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہی آ جو ومود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے کچھ گروپ سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد و مت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجودہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجودہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی موجودہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسا نے دکھائے عیسا نے دکھائے فلاں نے دکھائے سمود کو دکھا دیا گیا موجدہ، تو آخر کیا قیامت ہمیں موجدہ دکھاتے اکسم و بلّہ اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم خدا کی قسم محمد ہم ہی مان لے آئیں گے. آپ دکھائیے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شرد و مت کے ساتھ نہیں جہاں تم آئے تو اگر آیت آ جائے نشانی آ جائے موجہ دکھا دیا جائے وہ لازمانی ایمان لے آئیں گے بول اللہ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں میرے اختیار میں بلد. اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا پہلے ایمان پر اس کا جواب ہے آگے وما یو اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے اللہ کیا یو مین جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محرت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ ہے ذیت ہے ان کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آئے کائی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وہ نل وہ اب کے داتا ہوم وہ اب سارا <بَرْغًا> ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجیے جو سورہ بکرا کے شروع ہی میں آ تھا پہلے رکوع میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جو صلاحیتیں دی, دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بدھی رہے بسارت ذائل ہو جائے گا اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے حرکت کرے اس کو اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے کئی مہینے لگا رہے اس کی, اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لاک ہو جائے جو صلاحیت اللہ نے دی, دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر ذائل ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باتوی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پہ حق من ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں ضلع کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک سگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو اس کو کہا ہے ختم اللہ ہو آلہ قلوب ولاسم ولا اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے اس لیے کہ اب مہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ بصیرت بات مینے کا یہ حق ہے تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجود بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ افقدہ رہوں وہ ہم اُلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی کبا لم یو من بھی املا مر جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی برتبہ نظر ہوں یا نہیں یا مہو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھ چلے جائیں یہی املف آگے جو شروع میں سورح مکرا کے آ چکا ہے بات نہیں اندھاپا جو ہے ایک ہے یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا یہ کہ عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے وہ لو النا نز اللہ اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وہ کلما اور خواہ ان بہت مردہ جسے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وہ حسن کلین اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رودہ رو کر دیتے جمع کر دیتے تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجروں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ دیکھ کر تو نہیں لائے تو وہ طالب حق تھے انہیں حق مل ولا کم اکثر <يَجْحَلون> لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر اعلی کار بن جاتے ہیں اگلی عائد جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وہ کزال کجالنا لبین عظوم الشیاتی انس و اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو ہم نے بنا دیا سوچیے غور کی نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشاک کو باطل نہ ہو تو تنیس کیسے ہوگی کون واقعی حق پہ حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا ہے اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی رہو خیر ہی خیر کو آزمائش کا ہوگی لہٰذا ایک تو ہم کرتے ہیں خود بو تم بادے مخالف سے نہ گھبرا ہو عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے او کے لیے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے جو جتنا اشار کر رہا ہے اتنے تو اس کے رتمے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے وَقَذَلَكَ لِكُلَّ <نَبِيِّن> ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس السل شیاطین جن و انس یو ہی باز ہوں بازر فلقول وہ ایک دوسرے کو اشاروں کناروں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملم کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک بارتا ہے ابھی ذرا تم اور صبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم پھکل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دیے قزال کا جال نال نبی نہ لو شاہ ربوں کا ماں فالو اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے عظم کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو ابوجیر کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برکھا لے کر شرمدار میں مارنے کے لیے تو کیا وہ ہاتھ وہ بندی کو آسما لو جتنا آزمانا ہے تم کیا جانو یا لہتا قومی یا لمن اب کفر علی ربی بجال بخر کہاس میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کیا ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں بناتے یہ صورتحال ہے بلاؤ شار ربو کا مافان ہوں پزر ہوں مایافت کروں تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ اختلاخ کر رہے ہیں کرنے, کرنے دیجئے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے بولے